الحمدللہ الحمدللہ وکفى والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالى كما ورد فی سورۃ حمیم السجدہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُذُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ بَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَبِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ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 رب شہری سدری ویسی امری وحل من الشدنا شروع اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اچتنابا آمین یا رب العالمین مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس مجالس میں ہو رہا ہے اس کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل ہے ان میں سے آج ہم آخری اور چوتھے درس کا آغاز کر رہے ہیں اس درس کے بارے میں بھی چار تمحیدی امور جیسے کہ اس سے پہلے بھی تینوں اسباق کے ضمن میں چار چار تمہیدی امور سامنے آتے رہے سب سے پہلی بات یہ کہ تقابل کر لیجئے ہمارا پہلا سبق ایک سورت پر مشتمل تھا سورت الاص دوسرا سبق ایک آیت پر مشتمل تھا آیت البرف اور یہ میں نے کئی مرتبہ کر دیا ہے کہ آیتوں اور سورتوں کا تعین ان کی گنتی ان کا حساب یہ سب توقیفی امور ہیں ان میں اختلاف اگر ہوگا تو روایت کی بنیاد پر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دو روایات ہوں کسی معاملے میں مختلف اور اس کی بنا پر کوئی رائے جو ہے مختلف قائم ہو جائے لیکن کسی اور اصول کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے نہ اس میں کسی منطق کے اصول کا تعلق ہے نہ نحف کا معاملہ ہے نہ بیان کا معاملہ ہے یہ امور توقیفی ہیں موقوف علیہ حضور کے بتانے پر البتہ تیسرا گر سوارا مشتمل تھا ایک رکوع پر سورہ لقبان کا دوسرا رکوع اس کے میں, میں نے ارض کیا تھا کہ رکوعوں کی تقسیم اشتہادی ہے توقیفی نہیں ہے دور صحابہ میں تو یہ موجود تھی ہی نہیں بعد میں کی گئی اس لیے کی گئی کہ ایک رکعت میں تلاوت کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مضمون بیچ میں ٹوٹ جائے بلکہ یہ کہ مربوط آیات ایک مضمون کی آیات ایک رقط میں تلاوت کر لی جائیں اس کے لیے کوشش پوری کی گئی ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا اکثر و بیشتر مقامات پر محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً بڑی ارک ریزی سے کام لیا گیا ہے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ گہرائی میں اتر کر ان رکوؤں کی تقسیم جو ہے وہ معین کی گئی ہے البتہ چونکہ یہ اجتہادی امر ہے اجتہادی امر میں خطا کا امکان ہے لہذا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے بعض مقامات پر مجھے بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ اگر ایک آیت پہلے یا ایک آیت بعد رکوع کا معاملہ ہوتا تو وہ بہتر ہوتا لیکن ہمارے ان اسباق میں اس چوتھے درس میں یہ بات نمایاں ترین صورت میں سامنے آئی یہ جو سات آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں سے تین آیات سورہ حامی سیدہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں ہیں اور چار آیات سورہ حامی میں کے پانچویں رکوع کے شروع میں ہے گویا کہ یہ دو رکوعوں پر یہ چوتھے رکوع کا اور کچھ حصہ پانچویں رکوع کا اس طریقے سے یہ سات آیات ہے لیکن بنظر غائب دیکھا جائے تو ان میں بڑا گہرا ربط ہے وہ ربط جو ہے آج بہت واضح ہو جائے گا جب ہم تقابل کریں گے سورت العصر کے مضامین سے آیت البض کے مضامین سے سورہ لکمان کے دوسرے رکوع کے مضامین سے تو بات بالکل مبرہن ہو کر آ جائے گی کہ یہ سات آیات بہت مربوط ہیں آپس میں مضمون کے اعتبار سے بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی اس اعتبار سے رکوعوں کی تقسیم میں بہتر ہوتا کہ ان سات آیات کو بجائے دو رکوعوں میں منقسم کرنے کے انہیں ایک رکو کی شکل دی جاتی بہرحال یہ ایک رائے ہے اور جیسا کہ میں نے ارض کیا اجتہادی معاملات میں اختلاف کی گنجائش ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جو سات آیات کا ہنسا آیا ہے یہ سات آیات پر مشتمل نہایت مربوط مضمون ہے تو یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی نظر آتی ہے یہ سات کا ہنسا اور تین کا ہنسا خاص طور پر بعض تو صورتیں جو ہے جو نہایت جامع صورتیں ہیں جامع ترین سورت صورت الراصر تین آیات پر مشتمل ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو طویل صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان میں بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں تین تین آیات کے بڑے چھوٹے سے گلدستے نہایت جامع واہم بہت مربوط اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو بعد میں انشاءاللہ ویسے آج بھی ایک مثال سامنے آ جائے گی لیکن اس کی مثالیں بہت ہیں آج کے حوالے سے یہ سات آیات کی عدد کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں چنانچہ سب کو معلوم ہے سورہ مدسر کی ابتدائی سات آیات اس میں وہ قوافی یا فواسل بالکل وہی ہیں اس کے بعد جو ہے فواصل بدل جاتے ہیں یا مدس قم فنز وربک فقبر و سیاب فطوخر ولا تمنن ال تسر والے رب کا فسبت ساتھ آیا اب اس کے بعد فیضا رق رفن ناخور فضال کا یوم یومناصر اب یہ فواصر بدل گئے اور یہ معلوم ہے ہمیں روایات کی بنیاد پر اور روایات صحیح روایات مستند روایات یہ دوسری وہی ہے یا تیسری وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی بلکہ ایک ترتیب کے اعتبار سے چوتھی وہی ہے اگرچہ فطرت کے بعد پہلی وہی ہے پہلی وہی کے بعد پھر جو دو وحییں آئیں پھر کچھ ایک وقفہ ہوا ہے تو جو فطرت الوحی ہوئی ہے تھوڑے سے دیر کے لیے پھر یہ پہلی وہی آئی ہے جو سات آیات پر مشتمل اسی طرح سورہ نون کی ابتدائی سات آیات سورہ مزمل کی بھی اگرچہ جو قوافی کا تعلق ہے یا فواصل کا وہ تو آگے بھی سلسلہ چلتا ہے لیکن غور سے اگر انسان اس پر دیکھے تو نظر آتا ہے کہ پہلی سات آیات معلوم ہوتا ہے یکجا نازل ہوئی بعد میں جو ہے وہ بعد میں آیات نازل ہوئی سب سے زیادہ نمایاں مثال سورہ فاتحہ سات آیات پر مشتمل ہے سورہ بقرہ کا پانچواں رکو سات آیات پر مشتمل ہے اور اسے میں نے بہت سے اضرات کے علم ہوگا قرار دیا ہے کہ اہل کتاب کو دعوت کے ضمن میں وہ بمنزلہ سورہ فاتحہ ہے اس قدر اہم ہے کہ دس رکو سوا دس رکو جو آئے ہیں مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب پر جو مشتمل ہے سورہ بقرہ میں اس میں ان سات آیات پر مشتمل پہلا رکو اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی بقیہ سے مختلف ہے اس میں دعوت کا رنگ ہے نہایت جامعیت کے ساتھ اور اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے آئندہ بھی کسی بگڑی ہوئی مسلمان امت کو اگر دعوت دی جائے گی تو اس کے اصول وہی ہوں گے کہ جو ان سات آیات میں آئے ہیں اسی طریقے سے سورہ معدہ کا ساتواں رقوع سات آیات پر مشتمل ہے اور وہ جو ہے حکم بما عظر اللہ تین مرتبہ اس رقو میں وہ آیت آئی ہے مملم یاحکم بمان عظ اللہ فلاء کحم الفاصقن مملم یاحکم بمان عظل اللہ فولاء کحم القافر مملم یاحکم بمان عظ اللہ فعلائے کحم الزالمون اور یہ بھی سات آیات پر مشتمل رقو ہے بہرحال یہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ سات آیات پر مشتمل جو رقو ہے قرآن مجید میں وہ اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ نہایت جامع ہے اور بہت اہم ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اب آئیے کہ اس سے پہلے کہ بقیہ جو دو تمحیدی نکات ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں پہلے ہم ان آیات کا ایک ترجمہ کر لیں اس لیے کہ بقیہ دو تمہیدی نکات کا فہم جو ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ایک اجمالی جو ہے آپ کے سامنے تصور آ جائے کہ ان آیات میں کیا مضامین آ رہے ہیں ان الزیم کال حسم مستقام یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے تک نزل علیہم الملا نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے اللہ تخاف کہ نہ خوف کھاؤ ولا تحظر نہ غمگین ہو وہ ابشرو بلجنت التی کن تنوع اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا نخنو اولیا فی الحیات الدنیا حیات دنیا و فل آخرہ ہم ہیں تمہارے ساتھی تمہارے پشت پنا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وہ نکم فیحا ماں تشتہی ان اور اس میں ہوگا تمہارے لیے اب یہ اس کی ضمیر جو ہے فیہا کی آخرہ کی طرف بھی جا سکتی ہے جنت کی طرف بھی جا سکتی ہے معنی اور مراد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا آخرت میں یا جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی خواہش ہوگی تمہارے جیوں میں فِيهَا مَا ماتون اور وہ سب کچھ بھی فراہم کر دیا جائے گا جو تم طلب کرو گے روز المن غفور اور یہ مہمان نوازی ہوگی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا ممنگ اقسل و کولم امن دا و عاملہ صالح وقالی من, من, وقال من مسلمین اور کون بہتر ہو سکتا ہے بات میں قول کے اعتبار سے اس شخص کی نسبت سے اس شخص سے زائد کہ جو پکارے اللہ کی طرف دعوت دے اللہ کی طرف وہ عاملہ عمل کرے نیک اچھے اعمال وکال من مسلمین اور کہیں کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں یقیناً میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں بلا تصویل حسنت ولا سی اور برابر نہیں ہو سکتی بھلائی اور برائی نیکی اور بدی ادفع باللتی ہی آسن دفاع کرو مخالفت کا مقابلہ کرو اس طور سے جو سب سے عمدہ ہو سب سے آنا احسن طریق سے فیض الزی بین کم بے تو وہی کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے کام نہلیمین ایسے ہو جائے گا جیسے کہ نہاج جگری دوست نہاج گرم جوش دوست رما یلاقازی نصبر نہیں پہنچ پاتے ان مقامات کو مگر وہی کہ جو صبر کر سکے جن میں صبر کا ماتمہ حزن عظیم اور نہیں حاصل کر سکتے ان مراتی میں عالیہ کو مگر وہی جو بڑے نصیب والے ہیں حز عظیم والے ہیں وہ کب نہ شیطان نظوم اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگ ہی جائے یا چھوت لگ ہی جائے فسٹ آئس تو فوراً پناہ طلب کر لیا کرو اللہ کی ان نہ ہو العلیم یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا صد اللہ العظیم اب اس ترجمے سے جو باتیں سامنے آ ہیں ان کے حوالے سے دو نکات یعنی تیسرا تبدیلی نکتہ یہ ہے کہ سورت العصر کے حوالے سے تقابل کیجئے بالکل وہی چار مضامین جو سورت العصر میں آئے تھے وہاں وہ بیجوں کی شکل میں تھے ایک ایک بیج سے جو مضامین جو ہے آگے جیسے بند کلی کھل گئی تو پتیاں نمایاں ہو گئی اسی طریقے سے اگر گھٹڑی پھوٹی اور اس میں سے دو پتیاں نمایاں ہوئی بالکل اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت الاصف جو ہے وہ بیس لائن چار چیزیں ایمان عمل صالح تبا سے بلاح تبا سے اب اسی میں ذرا ایک قسمت اونچا مقام وہ مقام بر و تقوا نیکی اور تقوا کا مقام وہی چار چیزیں وہاں موجود تین سراہٹن اور ایک جو ہے وہاں پر گویا کے انڈرسٹڈ ہے مقدر ہے پھر یہی یہی چار مضامین سورہ لقمان کے دوسرے روکوں میں وہ ذرا اور اس سے بلندر مقام ہے مقام عظیمت ان نژال من عظم لومور یہ چوتھا اب اور بلند ترین مقام ہے ایک اعتبار سے یہ میں بعد میں سراہد کروں گا ایک اعتبار سے بلند ترین اور اس کو ہم نے عنوان دیا ہے حز عظیم اور اسی آیات میں سے وما جلقہ اللہ ز حز عظیم بڑے نصیب والے بڑے حز عظیم والے لوگ ہیں جو یہاں تک پہنچ پاتے ہیں وہی چار مضامین اب نوٹ کیجئے ایمان کے ضمن میں سب سے پہلی بات اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا ایمان اور یقین اللہ کی ربوبیت پر اللہ کی صفات میں سے چار صفات غفور رحیم عزیز سمیع اور علیم اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان یہ بھی ایمانیات میں سے ایک جز ہے ایمان بالآخرہ اور آخری چیز جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ظاہر بات ہے امور غیبیاں ہے یہ ایمانی امور ہے اور اس ایمان کا جو لب لباب ہے ان سب کا جو حاصل ہے جو خلاصہ ہے جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے زوال خوف و خوف ختم ہو جائے ہزم ختم ہو جائے یہ ایمان کا اصل حاصل ہے یہ ایمان کا مکھن ہے یہ ایمان کا جسے مخ کہتے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا دعا مخ العبادت دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر ہے اسی طریقے سے ایمان کا اصل جوہر ایمان کا اصل حاصل ایمان کا اصل مکھن کیا ہے زوال خوف و حضوم یہ بعد میں تفصیل سے بات ہو جائے گی عمل سالے کا تذکرہ ان آیات میں دو انداز میں آیا ایک تو لفظ استقامت جم جانا ان لذیم قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اس استقامت میں ظاہر بات ہے کہ ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں وہ بھی لازمل پیش نظر ہیں پھر وہ لفظ جو کا توں بھی آ گیا وَمَنْ رخصن قَوْلًا مِمَّنْ دا اللہ و عام الا معلوم ہوا کہ وہ عامل صالح کا بھی دو انداز سے یہاں تسکرہ موجود ہے تباسی بالحق کے زمن میں ایک نئی اصطلاح سامنے آئی دعوت اللہ ہم نے اس سے پہلے جو اصطلاحات دیکھی ہے امر بالمعروف نہیں ہے نل من بالحق لیکن ایک تیسری اصطلاح سامنے آئی ہے بات تو وہی ہے ایک پھول کا مضمو ہو تو سورنگ سے بانو دعوت اللہ چوتھی تیز صبر اور یہاں صبر کے ضمن میں آیا وما کا صبر <الصَّبَرُوا> نہیں پہنچ پک سکتے اس مقام کو اس مرتبے کو مگر وہی جو صبر کرنے والے گویا کہ وہی سورت العصر کے مضامین ہیں چاروں اسی اعتبار سے اس درس کو بھی جو حصہ اول ہے اس منتخب نصاب کا مطالعہ قرآن حکیم کے اس میں شامل کیا گیا اگرچہ اور بھی مقامات ہیں جو بہت جامع ہیں سورہ حج کا آخری رکو ہے لحاظ جامع ہے لیکن ہم نے کچھ بعض مقامات کو آگے پھیلا دیا ہے کہ جب ہم ایک, ایک حصے پر جب وقت لگائیں گے اور ایک ایک جو اس میں سے جز ہے اس کی تفاصیل سامنے آئیں گی تو پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھر جامع اسباق آئیں تاکہ انسان زیادہ تفاصیل میں جا کر کہیں گم نہ ہو جائے اور جو مضمون کا سلسلہ ہے اس کی ڈور جو ہے وہ انسان کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے بہرحال یہ چار مقامات ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہیں آخری جو نقطہ ہے اس تمہیدی نکات میں سے وہ یہ ہے کہ یہ بلند ترین مقام ہے ایک خاص اعتبار سے صورت العصر کو میں نے بیس لائن سے تعبیر کیا ہے اور میں ان اللہ تعالی اس کو ایک گراف کی شکل میں بنا کر بھی ایک ڈائگرام کی صورت میں آپ حضرات کی خدمت میں ہریتن پیش کر دوں گا کہ ان چاروں مقامات پر جو مضامین آئے ہیں جو ان میں تدریجی ارتقا ہے وہ ایک خاکے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل ہدایت یہی ہے بنیادی ہدایت یہی ہے یہ جامع تصور جو ہے یہ اگر ذہنوں سے اوجل ہو جاتا ہے تو پھر کسی محدود سی شے کو لے کر انسان بیٹھ رہتا ہے اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے کلوہزم ممان ادہ فرحون وہ حصے بخرے کر لیتے ہیں دین کے اور ایک ایک حصے کو لے کر ہر شخص جو ہے اپنی جگہ پر بہت مطمئن ہے بہت ہی مسرور و شاداں و فرحاں ہوتا ہے کلو ہز امان ادہ عم ہوتا یہی ہے کہ اڑائے, اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری وہ حصے بخرے ہو کر وہ در حقیقت مختلف طبقات اور مختلف گروہوں کے درمیان منقسم ہو جاتا ہے تو دین کی اس کلی حقیقت کو اور فرائض دینی اور دینی ذمہ داریوں کے اس جامع تصور کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تو آخری نقطہ میں یس کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت ہر اعتبار سے ان چاروں چیزوں کا آخری مقام ہے ایک خاص اعتبار سے وہ خاص اعتبار ہے اقتصاب ایک ہے اللہ کی طرف سے کسی شے کا دیا جانا نبوت آپ کو معلوم ہے وہ بھی شے اب تو ویسے ہی دروازہ بند ہے لیکن جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تب بھی نبوت اقتصابی شے نہیں تھی انسان اپنی محنت اور کوشش سے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا یہ خالص وہ بھی شے تھی اللہ نے جس کو چاہا چن لیا یہ مقام استفائیت ہے مقام اجتبائیت ہے اور یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا ایک اور جو منتخب نصاب میں جو جامع ترین مقام آئے گا وہ سورہ حج کا آخری رکوع اس میں یہی دو لفظ آئیں گے اللہ یستفی من الملائکت کا تروسلم و من الناس اور دوسرے حصے میں اسی رکوع کے فرمایا ہو تبا تو اجتباء اور استفاع یہ ایک بلندر مقام ہے لیکن یہ کہ انسان خود اپنی محنت اپنی کوشش اپنے قسم سے اپنی سائز سے اپنی جد و جہد سے جس بلند ترین مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے وہ وہ مقام ہے کہ جو ان آیات میں سامنے آ رہا ہے چنانچہ ایمان کی معراج ایمان کی بلند ترین منزل اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا جم جانا مطمئن ہو جانا اب اس میں کوئی تشویش نہ رہ جائے اور اس کا نتیجہ خوف اور خزم ختم ہو جائے اور اسی کو مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ سورہ یونس کی جو آیات ہے باسٹھ سے چونسٹھ تک وہ ابھی ہم بعد میں ان کی طرف حوالہ آئے گا یہ تین آیات کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے قرآن مجید میں سورہ یونس میں اس سے پہلے بھی مضمون کا رخ کچھ اور ہے ان تین آیات کے بعد بھی مضمون کا رخ کچھ اور ہے درمیان میں یہ ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہیں تین آیات اللہ اللہ خوف ولاحم یا سنون الزین امنو و قانو یا تقون لہم البشرا فل حیات دنیا و فلاخرا یہ تین آیات یہ مرتبہ ولایت ہے اور اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے ابشرو بل جنت التی کن تن یہ ایمان کی معراج ہے امن سالح اب ظاہر بات ہے کہ اس کی بلند ترین منزلوں کو بھی تعبیر کیا جائے گا استقامت سے کھڑے رہنا ڈٹے رہنا جمے رہنا تواسی بالحق کی میراج ہے دعوت الا اللہ کی طرف بلانا اس میں جان لیجئے کہ اگرچہ جیسا کہ میں نے سورت العصر کے زمین میں عرض کیا تھا چھوٹے سے چھوٹے حق کی نصیحت کرنا کسی نے کسی کے پانچ روپے دینے ہیں وہ نہیں دے رہا اور آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھلے آدمی اس کا تم پر قرض ہے ادا کر دو پانچ روپے ادا کر دو اس کو یہ بھی تواسی بالحق ہے کوئی بچہ گلی میں کھیل رہا ہو اور اس سے اندیشہ ہو کہ کسی کی کار کے شیشے ٹوٹیں گے اسے جا کے سمجھانا کہ بیٹے یہ کام نہ کرو یہ کھیلنے کی جگہ نہیں یہ بھی تواسب الحق ہے اگر کوئی نوجوان والدین کی فکر نہیں کر رہا ہے ان کی خدمت سے غافل ہے اسے جا کے سمجھانا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تمہاری ذمہ داری ہے فرض ہے یہ بھی تواسب الحق ہے لیکن یہ کہ اللہ کی طرف بولانا ومن احسن ممن دعا ان اللہ یہ تباسب الحق کی بلند ترین منزل ہے اور اس کے بعد صبر کی میراج کیا ہے صبر تو یہ بھی ہے کہ تکلیف آئی جھیل لی مصیبت آئی برداشت کر لی ٹیمپٹیشن لالچ آیا لیکن جٹے رہے اس لالچ سے متاثر نہیں ہوئے لیکن اگلی منزل کیا ہے کہ گالی کا جواب دعا سے دو تم پر پتھراؤ کیا جا رہا ہو اور تم انہیں دعائیں دو اور ان کی خدمت میں پھول پیش کرو یہ ہے اتفا بلتی احسن